اسی طرح ان سے پہلی قوموں کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر یا مجنون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی قوم اگر آپ کو ساحر و مجنون کہتی ہے تو اس سے دل برداشتہ نہ ہوں کیونکہ کافر قوموں کا ہمیشہ یہی شیوا رہا ہے کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا تو اسے جادوگر اور پاگل کہا آیت ترپن میں اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اہل کفر کی حالت پر اظہار تعجب کیا ہے کیسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تمام اہل کفر ایک دوسرے کو یہ بات سکھاتے آئے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی آئے تو اسے ساحر و مجنون کہا جائے گویا سب کا اس پر اتفاق ہو چکا ہے آیت کے دوسرے حصے میں یہ کہا گیا ہے کہ اہل کفر کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی ہے جبھی تو انہوں نے ہمارے رسول کے بارے میں اتنی بری بات کہی ہے در حقیقت ان کی فطرت خبیس ہے اسی لیے انہوں نے اپنی زبان سے اتنی قبیح و شنی بات کہی ہے اسی لیے آیت چوئن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی کہ آپ ان کے ساتھ نہ الجھیے آپ نے اپنا کام کر دیا اب آپ عند اللہ قابل ملامت نہیں ہیں اس لیے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی امام شوکانی لکھتے ہیں کہ یہ حکم آیت جہاد کے ذریعے منسوخ ہو چکا ہے